سیدی و و موشدی و مولای اللہ شاہ محمد تیرے عاشقوں میں جینا شرنا طرح राम ते کرنا کبھی دل سے شکر یہ جڑی a uh -huh. یہ آجو کشے بار یہی آشپو یہ کی عادت کبھی گرلیا ہو پان کبیات کبھی گریا ہو پکانے کبھی آ Ya here is looking at کر میری کاش میں جینا تر آش میں مرنا میری سہارا میری زندگی کہ میری نی کا سہارا پینا Oh uh -huh. Amen. Uh -huh. ہے ہیں تری مدد کا صدقہ یہ عنایت ہے یہ تری مدد کا صدقہ میری کرنا جانا کم Oh uh -huh. کلام میرا پہ پتا ہے یہی میری کلا تیری میری کلا تو دفر بری ہے تیری شان یہ تیری بند ہے میرے چان دل کا تجھ کو کسی دل کی صحبت جو کسی ن دل کی صحبت جو ملی کسی کو گیا نئے آ گیا اسے آ اللہ تعالیٰ کے اقامات ہیں ان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا اور مرنا اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اپنی دل کی خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کو مار مارتے خود مر جانا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا اپنی خواہشات کا خون کرتے ہم وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نہ محرموں کو دیکھنے تو جتنے بھی نامحرم ہیں چاہے وہ رشتہ دار ہو بھابھی ہو سالی ہو اور عورتوں کے لیے دیور اور جیٹو چاہے چچا زاد بہنیں چچا زاد بھائی, بہنوں کے عورتوں کے لیے چچا زاد بھائی تایازاد بہنیں بھائی ماموزاد زاد اسی طرح بھوپیز یہ سب کے سب جن کو قدم کہتے ہیں کہ ان سب کو دیکھنا حرام ہے اللہ نے قرآن پاک میں حکم نادل فرما دیا خود دل مقمینہ یا اب کتنا بھی جو ہے بارش دل میں آئے کہ ان کو دیکھ لو کتنا بھی ماں باپ رشتہ دار والدین جو وہ کہیں کہ بھئی یہ تمہارے اپنے بہن بھائی ان کو کیوں نہیں دیکھتے مگر اللہ کا حکم دیکھے کہ میرے اللہ سب سے بڑا رشتہ میرا میرے اللہ سے میرا پالنے والا اللہ ہے میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کا حکم نہیں توڑوں شاید کچھ بھی ہو جائے دنیا ناراض ہو والدین ناراض ہوں کوئی بھی ناراض ہو اللہ کا حکم اللہ کا حکم نہ چھوٹے اللہ ناراض مانے والدین کی اطاعت بہت ضروری فرض ہے والدین کی اطاعت کرنا ان کی برم بازاری کرنا لیکن اگر وہ اللہ کی ناراضگی کا حکم دیں خلاف شریعت کام کا حکم دیں تو ان کا حکم ماننا جائز نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے کتنی بھی مخالفت ہو کتنے بھی تانے لوگ کرتے کتنا بھی دل تفادہ کرے سب کے خلاف اپنے آپ کو سینا سفر کر دیں اور اللہ کے قانون کو نہ توڑے اپنی خواہشات کو توڑ دے بویا اپنے آپ کو جیتے کی جی مار دے لیکن یہ ہے اللہ پر مرنا اور یہ کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر یہ حوصلہ پانا اور یہ, یہ اللہ, اللہ کے اوپر مرنا اپنی خواہشات کا خون کرنا کسی اللہ والے سچے اللہ والے کی صحبت اور قبی تعلق کے بغیر ممکن ہی نہیں حدیز جو حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی احادیث مبارکہ جی الحامی تشریحات پر مبنی مجموعہ اس میں ترجمہ آپ ہماری ایسی حفاظت کیجئے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے اللہ م واقت کباف یتی ولید اللہ واقعی کباق یتی ولیم اگر آپ نے حضرت فرما لیں کہ اگر آپ نے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے کر دیا تو ہم ایسے نالک ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر پلاڑی مار لیں گے لہذا آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے اور ہمیں اپنی نافرمانی نہ کرنے دیجیے کیونکہ ہمارا ہاتھ تو گندگی میں جاتا ہے گندے گندے کاموں کی طرف بڑھتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے اے کہتے میں نادان ہوں میری تو فطرت ہی خراب ہے میرے اندر بلے برے کی تمیز بھی نہیں بس اگر میں پیشاب کخانے میں ہاتھ ڈالوں تو قبل اس کے وہ گندگی میں ملوث ہو اس وقت آپ میرا ہاتھ پکڑ لیا کیجئے تو اے خدا اس وقت ماں کیسی حفاظت کرے گی اے اللہ آپ تو ماؤ کی محبت اور مامتا کے خالص ما رام ختم ماؤ کو محبت کرنا تو آپ ہی نے سکھایا لہذا ہم آپ سے پر یاد کرتے ہیں اللہ آپ ہماری ایسی حفاظت کیجئے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کی کرتی ہے کیونکہ اے خدا مومن کے لیے دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دلی ترین کام نہیں کہ وہ آپ کی نافرمانی کر کے اپنے قلب اور قالب کو ناپاک کر لے قالب جسم کو کہتے ہیں اپنے قلب اور قالب کو ناپاک کر لے اور آپ سے دور ہو جائے اور اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے اور اپنی خاص مدد شامل حال کر کے نفس کے ہاتھوں سے ہمیں چھڑا لیجیے پردہ بردار اور پردہ نامد ہمارے اندر گناہوں کے جو تقاضے اور گناہوں کا جو خبیز ذوق ہے اس پر اپنی رحمت اور ستاری کے پردے کو قائم رکھیے اس پردے کو اٹھنے نہ دیجیے اپنی ستاری اور پردہ کوشی کا پردہ نہ پھاڑیے یعنی ہمارے عیدوں کو ظاہر نہ کیجیے ورنہ ہم دلیل اور رسوا ہو جائیں گے کیونکہ اے اللہ گناہوں پر مسلسل اثرات کی وجہ سے آپ جس سے انتقام لیتے ہیں تو اس کا پردہ ستاری پھاڑ دیا جاتا ہے جو شخص گناہوں پر مسلسل اثرار کرتا ہے یعنی توبہ نہیں کرتا اس کو مدامت بھی نہیں ہوتی چٹائی کے ساتھ گناہ کیے جاتا ہے اللہ سے ڈرتا نہیں ہے شرمندہ نہیں ہوتا معافی نہیں مانگتا توبہ نہیں کرتا وہ اس کو کہتے ہیں مسلسل اصرار کرتا گناہ پر مسلسل اثرار کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں حتیٰ جو اس قدر گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے جیسے حضرت علیہ السلام کی قوم بادہ منع کرنے کے باوجود حضرت علیہ السلام نے ان کو منع کیا لیکن ان کے منع کے باوجود اصرار کے ساتھوں بد فیڑی میں جو ہے اللہ کا جیت دی گئی اس کے بعد اللہ کا آزاد آیا اسی طرح حضرت علیہ السلام کے قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم اسی طرح امبیا علیہ السلام نے اپنی قوم اپنی قوموں کو اللہ کی عبادت اور سے بچانے کی بہت تبدیل کی لیکن انہوں نے جب بات نہیں مانی بالکل مسلسل اقرار کے ساتھ گناہوں گناہ کرتے رہے اور خوش کرتے رہے کب کرتے رہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد میں اچانک پکڑ لیا بعض قوموں کو پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ترقی قوت پر مانگی جیسے اس کے اندر بالکل دھوپ ہو گئے جب ان پر اللہ نے اتنا آزاد لانا چاہا تو پہلے ان کو خوبین دے دی تو وہ اور بھی زیادہ جھی ہو گئے اور گناہ اثرار کے ساتھ کرنے لگے تو یہاں پر والے گناوں پر مسلسل اثر اسرار, اسرار کی وجہ سے آج جس سے انتقام لیتے ہیں اس کا پردہ سب تاریخ پھاڑ دیا جاتا ہے یعنی پھر وہ رسوا ہو جاتا ہے اس کے گناہ عوام کے اوپر کھل جاتے ہیں لوگوں پہ کھول دیتے ہیں اس کے عید کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنا ہے گناؤں پر مسلسل اطرار کی وجہ سے آج جس سے انتقام لیتے ہیں اس کا پردہ تاریخ دیا جاتا ہے اور وہ سارے عالم میں رسوا ہو جاتا ہے لہٰذا ہے خدا بندرا رسوا مکھوں گربد من سے مکھن اے اللہ اپنے بندے کو رسوا نہ کیجیے اگرچہ میں انتہائی نالائق ہوں لیکن میری نالائکیوں اور میرے عبدوں کو اپنے بندوں پر ظاہر نہ کیجیے بہت مختصر کی ہے اللہ و ببا کی عطن جواب کی عقیل بلی یعنی اللہ جیسی ماں کے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے اللہ آپ آپ ہماری حفاظت کرتی تھی کیونکہ ہم نادان ہیں نالک ہیں بار بار طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بار بار گندگی کی طرف ہم جاتے ہیں اللہ اللہ کو اپنے بچوں سے جو محبت ہے اس محبت کے واسطے اور صدقے سے اللہ ہم کو اس گندگی جیسے ماں کی طرح جیسے ماں چھوٹے بچے کو بچاتی ہے لمبا کا ہم سے لمبا ہم آئی بنی السلام علیکم مرحمت اللہ و